شہید اسلام ڈاٹ کام خالف و کل ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور نیچے دیکھو مضمون بشارت پہلے کیا تھا کہ بش شریف پہلے کیا تھا خوش خبری دو صابری کو کون سی خوش خبری دو یہی یہ ہے مضمون شارہ یہی خوش خبری دو کہ یہ لوگ ہیں ان کے اوپر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے حضرت شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ کا معنیٰ بڑا بہترین ہوتا ہے اس سالوات کا منقع کرتے ہیں شابشی بھئی اردو میں ہے نہیں جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں شاہ باش شاہ باہ شاش اصل میں تھا شاہ باش کیا ہاں بادشاہ ہو جاتے ہیں یہی لوگ ہیں ان کے اوپر شاباشیا ان کے رب کی طرف سے یہ مضمون بجارت ہے رحمت اور خصوصی رحمت ہے اور یہی لوگ ہیں بہت راہ پانے والے انفا و اللہ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 ازالہ شبو بیر عظیز صفا مربع کے درمیان بھی ہم دوڑتے ہیں یا نہیں سائے کرتے ہیں دوڑتے بھی ہیں سائے بھی کرتے ہیں تو یہ سائے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی سمجھے جی سا سمجھے اور آپ طواف کریں اپنا حج کریں عمرہ کریں یہ سائے واجب ہوتی ہے درمیان میں ایک خلل آ گیا تھا کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا اصاف عرب کے اندر اور اس کا عشق پڑ گیا نائلہ کے ساتھ نائلہ اس کی کیا تھی معشو کا تھی تو وہ اصاف بدمعش نے نائلہ کے ساتھ بد بدفھیلی کی حرم کے حدود میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مس کر دیا پتھر بن گیا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 اب اصاف و نیلہ کی پوجا ہوئی لگی ایک بدھ تھا صفا پہ ایک بدھ کس پہ تھا مروا پہ تھا اصاف وہاں تھا نیلہ وہاں تھی پوجا شروع ہو گئی جیسے آج کل حال ہے لوگ کہتے ہیں ہیر اور رانجھا جو تھے نا بڑے اللہ والے تھے اللہ والے تھے سسی پنو جو تھی بڑے اللہ والے تھے نائلا مجنوں جی بڑے بزرگ تھے جیسے آج کل کا حال ہے انہوں نے بھی غلط لوگوں کے بت پوجا کر دیا اب جب اسلام آیا تو مسلمانوں کے دل میں خیال ہوا کہ صفا مروہ جو ہم سائے کرتے تھے نا وہ تو اس لیے کرتے تھے پہلے دور جہلیت میں کہ ان دو بتوں کی کیا کرتے وہ پوجا کرتے سیدھا کرتے اب تو صفا مروا کے درمیان سائے ٹھیک نہیں ہوگی یہ خیال آیا اللہ تعالی نے فرمایا یہ خیال تمہارا غلط ہے وہ تو ان کی جہالت تھی بت پرستی صفا مروا کی سائے ضروری ہے کیا تم نے جو گناہ سمجھا ہوا ہے گناہ نہیں ہے اب بات ہی سمجھ دیکھو انفا الصفا مروا تم شائر اللہ اظہار شبو لکھا ہے بے شک صفا اور مروا شائر اللہ میں سے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 اب دیکھو جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے عید کا اجتماع ہوتا ہے یہ شاعر اللہ ہیں یا نہیں قربانی اللہ کی عبادت ہے یہ بھی کس میں سے ہے شاعر اللہ میں ہے تو دین کی بڑی بڑی نشانیاں جو مشہور ہیں ان کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے شاعر اللہ سے بے شک صفحہ بربا شاعر اللہ میں سے ہیں اور جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے بس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے یہ کہ طواف کرے ساتھ ان دونوں کے یعنی ساہ کرے یہ جو گناہ کا لفظ کا نا گناہ نہیں یہ کسمنا پہ کہا گیا وہ انہوں نے گناہ سمجھا تھا کہ چونکہ بت رکھے ہوئے ہیں تو بت پر گناہ ہے تو فرمایا کہ گناہ نہیں ہے باقی حدیث سنتے تو ثابت ہوتا ہے کہ سوا مروا کے درمیان ساہی کیا ہے ضروری ہے اچھا جی وہ منت طوع یہ ضابطہ خداوندی بندی قانون خداوندی اور جو جوش خوشی سے کرتا ہے کسی نیکی کو بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے جاننے والے ہیں میرے محترم اب سب سے پہلے سے مضمون چلا رہا تھا تحویر قبلا کے درمیان اور اس سے پہلے ایک ورک کے اندر آپ دیکھیں نا ڈبلو ڈبلونا پونا ہو کما یار پونا پری کم لکت مورل یہ سارا کے مولوی صاحباں کو تو پہچانتے تھے نا بیت اللہ کو بھی پہچانتے تھے حضور کو بھی پہچانتے تھے لیکن ایک گروہ میں سے کیا کرتے تھے لک تمون الحق ہے نہیں حق کو چھپاتے تھے اب اس کی تشریح ہے جو کتمان حق کرتے ہیں ان کا انجام بیان ہو رہا ہے ان الزینہ یہ زجر ہے جی اہل کتاب کے مولویوں اور پیروں کو کیا ہے زجر ہے چنک ہے بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو اتارا اللہ تعالیٰ نے ماں کے نیچے لکھو مضامین بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو اللہ نے اتارا آگے من بیان ہے البینات جو کہ بالکل واضح ہے یہاں بیا کا من دلائل نہیں لکھنا کیا لکھنا ہے ہاں کہ وہ مضامین کیا ہیں بالکل واضح ہے والخا اور وہ مضامین کیا ہیں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 اور جہاں جہاں شرک کو بدعت کی تقریر کی تھی نا وہاں جا کے بیان کرے کہ میں نے بکواس کی تھی جھوٹ بولا تھا وہاں جا کے توحید بیان کرے اصلاح کرے تب مکمل توبہ ہوگی اب بات ہی سمجھ نہیں یہی ہے مولوں کے لیے ہے مگر جن لوگ نے توحبہ کی پھر اصلاح بھی کی جو فساد پھیلاتے رہے اور لوگوں کے آگے بیان الحق حق بیان بھی کیا پاطب والے یہی لوگ ہیں کہ خصوصی توجہ فرماؤں گا ان کے اوپر بانت طوا رہی ان الزین کا فرم انجام مسرین مصرین منا اسرار کرنے والے ٹٹ جانے والے جو کوفر سے توبہ کریں گے ان کا انجام وہ تھا اور جو مسر رہیں گے کوفر پہ ڈٹے رہیں گے ان کا انجام سنو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 وہ دوزخ میں آخرت کے اندر جو لانت میں ہمیشہ رہیں گے وہ لانت کہاں ہوگی بھائی دو میں جائیں گے تو لانٹی ہوں گے نا تیسرے فرمایا لا یف عانگا نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب آخرت کے اندر لانٹی بنیں گے اور کہاں ڈالے جائیں گے دوزخ میں تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب نیچے لکھو بعد بقول میں دخول کے بعد ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا بعد الدخول نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب بعد غلام یون ذرون اور نہ وہ محلہ دیے جائیں گے قبل الدخول ادھر کیا لکھو دا. مثال کا ان کے لیے فیصلہ ہو جائے دو میں جانے کا تو اللہ کی خدمت میں عرض کریں مولا ہمیں دو چار دن کے لیے کہہ دے دو محلت دے دو بعد میں دو زخ میں ڈالنا ایسے ہوگا تو نہ قبل ذخول محلت ہوگی نہ بعد ذخول تقریب ہوگی سمجھے نا یہ دو علیحدہ باتیں ہیں آگے فرمایا کہ اگر دو سے بچنا ہے اور لانت سے بھی بچنا ہے یہ رابط میں بیان کر رہا ہوں اگر دو سے بچنا ہے اور لانت سے بھی بچنا ہے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 ابتدا میں یہ دوسری بار ہے اور معبود تمہارا معبود ایک ہے لا ہے الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان ہے نہایت ہی رحم کرنے والا ہے ڈبلو ڈبلو شہید اسلام تو گئی یا نہیں آ اچھا یہ دعویٰ توحید ہے اس کو دعویٰ توحید لکھو اب آگ دلیل ہے ان نفلی خل کی سماوات یہ کنارے پہ لکھ لو یا درمیان میں لکھ لو تمہاری مرضی دلیل عقلی آفاقی یہ سب آفاقی باتیں ہیں انبزنی آفا کی ہے دلیل عقلی آفاقی جو کہ سات امور پر مشتمل ہے چلی لکڑی آفاکی جو کہ سات امور پر مشتمل ہے سات چیزوں پہ اب پہلے نمبر دیتے جاؤ جی خلق جی نمبر اختلاف نہار نمبر والف القلتی نمبر تین بما حم اللہ نمبر چار بصفی اما نمبر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 بال پھول کی لاتی تاجری نمبر کتنی دی جی؟ تین اور میں نے پڑھا تھا نہب کے اندر کہ پھول اگر ہو نا کوفل ان کے وزن پہ تو مفرت ہوگا اور اگر پھول کو ہو اس دون پہ وزن پہ تو اس دون تو جمع ہے تو پھر پھول کو کی کیا پڑھیں گے جمع پڑھیں گے مفراد بھی پھول کا ہے جمع بھی کا ہے پھول کا ہے لیکن اس کو کوفلون کے وزن پہ اتبار کرے جن کا واحد ہوگا اس دون کے وزن پہ اعتبار کر دو جمع ہو جائے تو میں شک میں پڑھ گیا کہ ہر جگہ کیا یہ لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے فون کن کس وزن پہ آئے میں شک میں پڑھ گیا تو میں اپنے شائخ کی خدمت میں حاضر ہوا حالی ہی جی شریف تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کے دن یہی آیتیں پڑھیں اور تقریر فرمائی حضرت مولانحم اللہ علیہ رحمتہ اللہ علیہ اور فرمانے لگے شائق بھی شائق ہوتا اے, اے, اے لکائے تو جواب ہر سوال تیری ملاقات سے ہمارے جواب خود بخود مل جاتے ہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو حضرت کو بھی فلت کی صفت اگر آئے مذکر تو پھر اس کو مفرد پڑھو اور فرق کی صفت اگر کیا ہے مون نہ بڑھو جمع بڑھو کیونکہ جمع تعبیل جماعتوں کہ ہوگی اور صفت کا ہوگی مون اب تم بتاؤ فل کی صفت کیا ہے اللہ تیس ہے تو کشتی مانا کرو گے یا کشتیاں مانا کرو گے ہاں مسئلے بال فل کیلتی ہے تجریح بات اور وہ کشتیاں جو کہ جاری ہوتی ہیں دریاؤں کے اندر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 ساتھ ان چیزوں کے نبا دیتی لوگوں کو ماں امز اللہ یہ جی نمبر چار ہے نا اور جو اتارا اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی بس زندہ کیا بس اس کے زمین کو بعض ویرانی کہ زندہ کرنا بھیا بات کرنا ہے تو بس صفیہ نمبر پانچ اور پھیلا یہ زمین کے اندر ہر, ہر قسم کے کیا جانور بھئی زمین کے اندر جانور ہوتے ہیں نا تو ایک زمین کی رونق ہوتی ہے بس تصری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 آتی تو شرم ہے تو ہماری اردو کے اندر ایک لفظ ہے اتر تو مجھے ماننے کا پتہ نہیں چلا میں کہاں سے ٹر تو, تو ہے ٹر تو, تو نے پڑھا ہے پڑھا پھر ہے اور مجھ سے مانا پوچھنے ہے مجھے کیا پتہ اردو کا نہیں جی نہیں پتا میں نے کہا بتاتا ہوں میں نے کہا تم نے جغرافیا پڑھا ہے ابھی اور ہم نے جغرافیہ پڑھا تھا ہندوستان کے دور میں تم طرفوں کا نام پڑھتے ہو مشرق مغرب شمال اور جنوب ہم نے جو اس وقت پڑھا تھا نا وہ ہندی زبان بھی ہم پڑھتے تھے پورب اس کو کیا کہتے ہیں پورب یہ پچھم یہ اتتا یہ دکن میں نے کہا اتر کا من ہے شمال تو بڑا خوش ہو گیا تو یہ ہے پورا پچھم اتر دکان اقبال کہتا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے ساگا یہ کون ہوائیں چلا رہے پچھم سے مغرب کی طرف سے تو اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے ساگا یہ زمین کس کی ہے اور کس کا ہے نور آپ یہ کون چمکا رہا ہے نور آفتاب کون چمکا رہا جبیو جب جب یہی ہے میرے عزیز بس صحابل مسخر یہ نمبر کتنی ہے میرے عزیز آپ تھوڑا سا پتھر بالکل چھوٹا پتھر ایسے ڈالیں تو اوپر لٹک جاتا ہے نیچے گرتا ہے اور ابھی یہ بارش ہو رہی ہے کتنے من بارش ہوئی ہے? ہو ہے یہ کا ہے. کیا? آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے تو اس کو کس نے تابے کر دیا کتنا بڑا بوجھ بادلوں کا اللہ تعالی کی قدرت سے مسر سمائے والا وہ بادل جو تابے ہیں اللہ کی قدرت کے کا منا اللہ کی قدرت کے تابے ہمارے تابے نہیں ہیں درمیان آسم و زمین کے لایا تلو یا ان سب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بھئی لا آیات میں یہ لام جا رہا ہے نا جڑ دے رہی ہے سر بیٹھا دیا دیہا اینک والا سر ہلا رہا ہے. یہ لام جارہ جا جا ہے بھئی آیا ہے منصوب یہ جمع منا سالم ہے جمع و سالم نصب کیسے ذات آتی ہے منصوب ہے اور اس کو نصب دینے والا انہ ہے کیا بالکل ابتداء میں کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ فی خلق سماوا سارے ماتوں ماتوں بلائے مل کے مجرور جار کا جار مجرو مطالعہ کے ہوگا صاف تن کے مطالعہ ہوگا خبر مقدم اور آیات کا ہو جائے گا عسم اور سمجھے با یہ ساری ترکیب ہے وہ من سے معیٰ خیزو یہ جی زاجر ہے زجر برائے مشرقین دیکھو اتنے دلائل دیے گئے اللہ کی توحید پہ تو چاہیے یہ تھا کہ لوگ توحید کو مان لیتے یا نہ مانتے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 ٹیب ریکارڈ چلتے ہیں دما دم مست کلندر ہر دل دے کلندر رہ تمہارے دلوں میں ہے کیا ہر دل کے اندر کلندر ہاضر لازر ہے دما دم مست کلندر ہر دل دے اندر ہے کبھی سو خدا خدا شریف ٹھہرا رہے ہیں ہر دل کے اندر خدا رہتا ہے یہ کہتے کلندر رہتا ہے بمن سمتہ حضم اندون اللہ جمرقین کو اور بعض لوگ وہ ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور شریک محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسی جیسے اللہ سے محبت ہو سمجھے آ جیسے اللہ سے محبت ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوصاف ان کو دے دیتے ہیں عالم ملغائے بھاض ناز مشکل گشا کہتے ہیں نا جو علی مشکل کشا کہتے نہیں مشکل کشا اللہ کی ذات و اللہ دزین جو مومن ہیں نا اشد اللہ وہ زیادہ سخت ہیں بیتوار محبت کے واسطے اللہ کی وواحد اور مومن کے دل میں کس کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے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 تیرے لیے سفر کیا ایسے ہو نا تمام تمناؤں کو خیر باز اب تو آ محبوب آ ہمارے دل میں آجا. ہر تمنا دل سے رفست ہو گئی اب تو آ اب تو خلوت ہو گئی یہ مومن کی شان یہی ہے مواحد کی شان یہی ہے اللہ سے محبت ہے خیر سے نہیں ہے بلاو یر الزین ظالم یہ لا یرزین ظالم کی مختلف ترکیبیں ہیں میں آسان ترکیب آپ کو بتاتا ہوں لا کے نیچے لکھو شرتیا یرا کے نیچے لکھو بمان یا لامو لو شرتیا ذرا بمان یا لامو بابا یہ رویت بصری نہیں رویت علمی ہے ذرا بمنے ظالم فیل آ گیا نا اللہ زینہ ظالم یہ فائل لکھو فائل موصول سیلا میل کے کیا لکھو فائل لکھو ایسی ذرا کے نیچے لکھو ظرف یہ اس کا ظرف ہے عذاب کے نیچے لکھو دنیاوی عذاب العذاب کے نیچے کا لکھو دنیاوی عذاب او ان القوت اللہ جمیم و ان اللہ شدید القاء اس کے نیچے لکھو آخر ہی قائم مقام دو مفولوں کے او انا سے لے کے عذاب تک الآخر ہی یہ کس کا قائم مقام؟ یرا کے دو مقول ہیں نا دو مفولوں کو مقام کس کے دو مفولوں کے لکھ لیا قائم مقام دو مفولوں کے اچھا جی اب شدید العذاب کے بعد لکھو کہ جزاب معذوف ہے لما اشرکو جزا معذوف ہے لمح اشراق البتہ نہ شریک ٹھہراتے یہ کس کے بعد جزا معذوف ہے آ شدید کے بعد جزا معذوف ہے کون سی لمح اشرا اب پہلے میں مطلب بیان کرتا ہوں اوپر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 کہ یہ غور نہیں کرتے اس بات میں غور نہیں کرتے آپ سوچتے نہیں ہیں آپ سمجھی بات یا نہیں اب مانا کرو ولو یر غالم یرابون کیا ہے اور اگر جانتے یہ ظالم لو جب کہ دیکھتے ہیں عذاب دنیاوی کو کس بات کو جان لیتے اگلی بات کو یہ انل کنوا کا کیا ہے قائم کام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 میں نے ترقیبوں کا حل اس لیے کیا میرے شاعر حضرت خالی جی رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹے تفسیر مظہری خوب دیکھا کرو تو مظہری جب میں نے مطالعہ شروع کروں تو ترکیبیں بتاتے ہیں جی تو میں نے سوچا ایک تو ترقیب کے ساتھ علماء کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فائدہ تو اس لیے میں نے ایک خود اضافہ کیا ہے ترقیب کا اللہ قبول فرمائے آمین ایس تبر اللہ زین تو بے حو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کس وقت دیں گے اس وقت جب بیزار ہو جائیں گے لوگ قیامت کے دن تو اس تبر اللہ زین جو ضرف اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا ان اللہ شدید عذاب بعد کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے اس وقت جب بیزار ہو جائیں گے میرے محترم ایک ہے مطبوین دوسرے ہیں تابعین بھئی اس وقت میں متبو بنا بیٹھا ہوں یا نہیں اور آپ کیا ہیں تابے ہیں نا پڑھ رہے ہیں تابیر اسی طرح جو پیر ہوتا ہے پیر وہ کیا ہوتا ہے متبو اور اس کے مرید کیا ہوتے ہیں تعبے اسی طرح یہ لیڈر ہیں کہ مسلم لیگ کا لیڈر کوئی پیپل پارٹی کا لیڈر کوئی جمعیت طلما کا لیڈر یہ سب کیا ہیں لیڈران کرام بابوان اظام یہ کیا ہیں مطبعین اور ان کے جو چیلے ملے ہیں اراکین یہ کیا ہیں تعبین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان قیامت ہوگا جو مطبوئین ہوں گے گمراہ کیا صحیح مطمئین نا کیا گمراہ پیر گمراہ لیڈر گمراہ سردار اور مطبعین اور تعبین کا کیا حال ہوگا یہ حال سنو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے اس وقت جب بیزار ہو جائیں گے مطبوعین اللہ جینگو کون ہے مطبوعین من اللہ جین اتبو کیا ہو گئے تابین آج کل تو پیر کہتے ہیں نا مرید کو کہ مجھے فیس ادا کرو ہوتی ہے نا فیس پیروں کی نذران نذران ادا کرو تو کیا کہتے ہیں پیر زامن پیر زامن ایسے ہاتھ بھی لگاتے ہیں پیر زامن ہاں بیسٹ پہ گا میں کہیں کیا کے دن یہ پیر بہ سب بیدار ہو جائیں گے تابین کو چھوڑ جائیں گے یہ لیڈر ویڈر بھی کیا ہو جائیں گے بےذا جب بیدار ہو جائیں گے مطمئن تابین ان سے اور دیکھیں گے عذاب بتقات بیہم و اسباب بےم بانے انہم ہیں با کس کے معنی میں ہے اور ٹوٹ جائیں گے ان سے تعلقات کہ دنیاوی تعلقات ختم وکال بہو اور کہیں گے متبعین کہیں گے کون وہ تابین دیکھو جی دنیا میں تو پیر ہمیں کیا کہتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے لیڈر بھی کیا کہتے تھے کہ ہم چھڑا لیں گے سمجھے آج के کے भी بھی یہ کہتے ہیں کہ مولوی کو صرف قرآن سمجھ آتا ہے کہ ہم مطالعہ کر کے قرآن نہیں سمجھ سکتے ان کو کہو میرے پاس آ جاؤ ایک گھنٹے کے لیے تمہیں پتہ چل گیا کہ مطالعے کا قرآن کیسے اور یہ کیسا ہے जाएगा چل جائے گا یا نہیں چل جائے گا چلے گا تاکہ مولوی قرآن سمجھتا ہے ہم نہیں قرآن سمجھتے ہیں تو یہ مطمعین تابین سے کیا ہو جائیں گے بیدار پھر تابین کہیں گے چور تے پترو آج بیدار ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں واپس لوٹا دے نا دنیا میں تو پھر ہمارے پاس ہو تو جوتا اٹھا کے تمہاری مرمتی کریں خبیصو تم گمراہ کرتے تھے ہمیں دنیا کے اندر تو اس وقت پھر تابین مطمعین کو گالیاں دیں گے وہ بھی بیداری کا اعلان تھا یہ ہے دنیا کی یاری دعا کرو ہماری یہی یاری برحال رکھے یہ یاری کام آئے گی ان اور کہیں گے تابین لو لو لنا کر رہا یہ لو تمنی کے لیے ہے کاش کے ہمارے لیے ایک دفعہ لوٹنا ہو کس کی طرح لوٹنا ہاں ایک کر رہا تھا لوٹنا پن تو بر رہا مین ہو جائیں گے ہم ان سے جیسا کہ بیزار ہوئے وہ ہم سے اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ تعالی اعمال ان کے اس حال میں کہ وہ حسرتے ہوں گے ارمان ارمان جانتے ہو نا وہ اعمال ارمان ہوں گے ان کے اوپر نہ ہوں گے نکلنے والے آپ یہ حال ہوگا جی مطبون اور تابین کا